نبی علیہ سلاط وسلام سے روایت کردہ جو احادیث موجود ہیں وہ شک و شبہ سے بالاتار ہیں ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں نبی علیہ سلاط وسلام کے ایک معضے کا بیان بھی ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب سہل بن سعد ال رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا تعلق خیبر کی لڑائی سے ہے اور آپ سب بھائی جانتے ہوں گے کہ خیبر کی لڑائی کس سال ہوئی ہے خیبر کی لڑائی غزوہ خیبر کس سال ہوا ہے کون سا بھائی بتائے گا جی سن ساتھ میں اللہ آپ کو ضے خیر دے سن سات ہجری میں غزوہ خیبر ہوا ہے سات ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے کون سا سال تھا ساتواں سال تھا اور آپ فوت کے سال ہوئے ہیں ہجرت کے گیارہویں سال آپ کے سال فوت ہوئے ہیں ہجرت کے گیارہویں سال تو سن سات ہجری میں یہ لڑائی ہوئی ہے اور خیبر میں ہوئی ہے خیبر میں کون سی قوم آباد تھی خیبر میں کون سی قوم آباد تھی یہودی اللہ آپ لوگوں کو خیر دے خیبر میں یہودی آباد تھے یہودیوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے اور خیبر مدینہ سے تقریباً ایک سو میل کے فاصلے پہ ہے نبی علیہ السلاۃ اور صحابہ کرام دین اسلام پھیلانے کے لیے کبھی مدینہ کے دائیں جاتے رہے کبھی بائیں جاتے رہے اسی سلسلے کا یہ ایک سفر خیبر کا سفر ہے جہاں پہ یہودی آباد تھے وہاں پہ آپ پہنچے اور خیبر میں یہودیوں کے کئی ایک قلعے تھے بہت سے قلعے بڑی آسانی سے فتح ہو گئے لیکن ایک قلعہ اسے فتح کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی اس سلسلے میں جناب سهل بن سعد اساعدی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن کہا خیبر کی لڑائی کے دو ایام ہیں ان ایام میں سے ایک دن اپ نے کہا لا اوطینا الرایہ غدال رجلا يحب الله ورسولا ويحبه الله ورسول کہ کل میں جنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ سے بھی محبت کرتا ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ اسلطلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں کل جب لڑائی شروع ہوگی تو جس کے ہاتھ میں جنڈا ہوگا وہ کون ہوگا وہ صحابی ہوگا وہ آدمی ہوگا جسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ وسلاۃ والسلام سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول علیہ وسلاط کو اور خود اللہ تعالی کو سے محبت ہوگی صحابہ کلام رضوان اللہ علیہم اجمائین سب نے یہ رات اس غور و خوض میں گزاری کہ یہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو جنڈا ملے گا کیونکہ جنڈا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کے رسول کے کیا ہیں محبوب ہیں آپ اللہ اللہ کے رسول کے کیا ہیں محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑی سعادت ہے جناب سہل بن سعد سا جی ہی کہتے ہیں پوری رات ہم سوچتے رہے غور و خوض کرتے رہے صبح کی نماز کے بعد نبی علی اصلاۃ اسلام کے پاس جمع ہوئے اور ہر آدمی وکل ہر آدمی یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا مجھے ملے گا کیوں میرے بھائیو کیا یہ امید بلا وجہ تھی نہیں بالکل نہیں کیونکہ کہ ان میں سے ہر ایک اللہ سے یقینا محبت کرتا تھا ان میں سے ہر ایک یقیناً نبی علیہ اسلات اسلام سے محبت کرتا تھا اس لیے ہر ایک کو امید تھی کہ یہ جھنڈا شاید مجھے مل جائے اور مجھے یہ سعادت اور اعزاز مل جائے لیکن نبی علیہ اسلات اسلام نے کہا اینا علی ابی طالب کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالہ کہاں ہیں جو آپ کے دائیں بائیں جمع ہیں جو امیدیں لگائے ہوئے ہیں ان کی بجائے آپ نے ان کا نام لیا جو وہاں پہ موجود نہیں ہے آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں ان کی آنکھوں میں درد ہے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو وہ یہاں پہ حاضر نہیں ہوئے یعنی کہ کسی خیمے وغیرہ میں ہوں گے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا کہ انہیں لایا جائے چنانچہ انہیں لایا گیا نبی علیہ السلاط اسلام نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا بابرکت لعاب ڈالا اور ان کے لیے شفا کی دعا کی اور جناب علی ایسے ہو گئے کہ جیسے انہیں یہ مرض کبھی تھا ہی نہیں اور اس کے بعد نبی علیہ سلاد اسلام نے چناب علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور ان سے کہا الفظ اعلی رسلی کا حتیہ تنزیلا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے آہستہ آہستہ دشمن کی طرف بڑھیں آگے چلیں ہتھی کہ آپ دشمن کی زمین پہ, پہ پہنچ جائیں جب وہاں پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے سم مدرم ایل السلام انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی ہے جہاد کے لیے گئے ہیں لیکن جہاد کا مقصد بلا وجہ کسی کا خون بہانا نہیں ہے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں اور اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو اللہ کی نعمتیں صبح و شام ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے یہ مطلوب ہے کہ اب اس اللہ کا دین قبول کریں فرمایا ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اسلام کے ان کے اوپر کیا حقوق ہیں اللہ کے ان کے اوپر کیا حقوق ہیں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا جناب علی سے رضول اللہ کا ملام کہ علی یہ بات یاد رکھو اگر تمہارے سبب سے میرے بھائی جملہ سننے والا ہے آپ تو جناب علی سے کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ میں سے ہر ایک سے جملہ کہا جا رہا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے آپ فرمانیں اگر تمہاری وجہ سے تمہارے سبب سے اللہ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے سکھ اونٹوں سے بہتر ہے میرے بھائی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس حدیث میں ہمارے لیے کون سی تعلیمات اور ہدایات ہیں سب سے پہلے نبی علیہ علیم کے نبی ہونے کی نشانی اور آپ کا معاہضہ کہ جناب علی رضی اللہ عنہ اس قدر بیمار ہیں کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہو رہے لڑنے میں شریک نہیں ہو رہے لیکن جو ہی آپ نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا بابرکت لواب ڈالا اور دعا کی تو ایسے ٹھیک ہوئے کہ جیسے انہیں کبھی یہ بیماری تھی ہی نہیں یہ نبی علی السلاۃ اسلام کے بہت سے معجزات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دوسرے نمبر پہ اس میں آپ کے نبی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جس کو کل میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دے گا فتح بھی ملی نہیں ہے پہلے بتا دیا تو یہ غیبی بات ہوئی کہ نہ ہوئی یقیناً یہ غیبی بات ہے اور آپ نے یہ اور اس طرح کی بہت سی غیبی باتیں وقت سے پہلے بتائیں اور وہ درست نکلی اور یہ بات بھی درست نکلی اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے کئی باتیں بتائی جاتی ہیں لیکن کیا انبیاء کلام عالین مسلاۃ اسلام کو غیب کی ہر بات بتا دی جاتی ہے جی بس یہ بات جاننے والی ہے یہ بات سمنے والی ہے اور یہاں پہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب جناب موسا علیہ السلام اور جناب خدر علیہ السلام سمندر کے کنارے جمع ہوئے اور ان کے سامنے ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے پانی لیا کتنا پانی لیا ہوگا میرے بھائیوں یہ جی؟ ایک کترا دو کترے اب ان دو ایک دو قطروں کے کم ہو جانے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہوگی تو جناب خدر علی السلام نے کہا موسا علیہ السلام سے ایک نبی نے دوسرے نبی سے کہا صحیح بات یہ ہے کہ جناب خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں تو ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ موسا آپ نے دیکھا چڑیا نے پانی لیا کیا اس سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے فرمایا یہی مثال میرے اور تمہارے علم کی ہے اللہ کے علم کے سامنے یعنی نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قتلوں سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ نے انہیں کئی غیبی باتیں بتائی ہیں غیب کا کل علم نہیں دیا اسی لیے اللہ کا اعلان ہے کلفات بیس ماس پارا ہے اے نبی علی اسد السلام کل آپ کہہ دیں لوگوں کو بتا دیں کہ آسمان والوں میں کوئی عالم غیب نہیں ہے زمین والوں میں کوئی عالم غیب نہیں ہے اللہ سوائے اللہ کے غیب کی کئی باتیں ہمیں بھی بتائی گئی ہیں جنت غیب ہے یا دیکھی ہوئی چیز ہے غیب ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ جنت ہے جی ہاں اچھی طرح یقین ہے جسے یقین نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے ہمیں اچھی طرح یقین ہے کہ جنت ہے جہنم ہے میرے بھائیوں اچھی طرح یقین ہے کہ جہنم ہے قبر میں کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہے کیا یہ بات درست ہے بالکل درست ہے سوالوں جواب ہوتے ہیں کیا یہ بات درست ہے بالکل درست ہے پل صراط ہوگا رودے قیامت کیا یہ بات صحیح ہے بالکل صحیح ہے عہدے سے نبی علیہ السلاط اسلام کئی لوگوں کو پانی پلائیں گے کوسر نہر کا کیا یہ بات درست ہے بالکل درست ہے کئی ایسی غیبی باتیں آپ نے بتائیں ہمیں بھی معلوم ہو گئیں اب یہ چند غیبی باتیں جان لینے سے نہ میں عالم غیب ہوں نہ آپ عالم غائب ہیں اور انبیاء کلام آ رہی ہے کا علم ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے بھی کئی غیبی باتیں جان لی ہیں وہ سو ہوں گی ہزار ہوں گی لاکھ ہوں گی کروڑ ہوں گی ان کی وجہ سے انہیں عالم الغیب نہیں کہہ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند غیبی باتیں انہیں بھی معلوم تھیں عالم الغیب وہ اللہ ہے عالم الغیب کون ہے وہ اللہ ہے نبی علیہ السلاط وسلام ایک موقع پہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ دعا ابن حبان میں آئی ہے آپ اس دعا میں کہتے ہیں اس علو کا بالکل لسم ہو الگ اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اور سوال کرتے ہوئے یا اللہ تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کے نام کتنے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اے لہ میں تجھے تیرے ناموں کا واسعہ دیتا ہوں یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں انزل فی کتابی کا جو تون نے آسمانی کتابوں میں نازل کیے ہیں اور یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں الم تہ من بن خلقی کا جو ت نے اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں اب اسلبی علم کا یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں تو نے کسی کو نہیں بتائے تو اللہ کے نام کتنے ہوئے گئے بے شمار یہ میں والا مسئلہ جو ہے اس میں بھائی کافی غلطی کر جاتی ہیں جب بھی میں یہ سوال کرتا ہوں بھائی کہتے ہیں ننانوے اللہ کے نام ہے یہ موقف درست نہیں ہے ننانوے والا مسئلہ کچھ یوں ہے بخاری شیف کی حدیث ہے لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ حدیث یوں ہے کہ جس نے اللہ کے ننوے نام یاد کر لیے انہیں سمجھ لیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تقاضوں پہ عمل بھی کیا وہ آدمی جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی ننانوے یہ بتایا گیا کہ نانوے نام جس نے یاد کر لیے ان کے معنی کو سمجھ لیا ان کے تقاضوں پہ عمل کیا وہ جنت میں جائے گا یہ نہیں اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نام اس سے زید نہیں ہے تو بر اللہ کے نام نبی اسلام کیا کہنے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے ترے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں تو نے کسی کو نہیں بتائے تو برحال میرے بھائیوں اس سے بھی پتا چلا کہ غیب کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے کسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی کیا یہ بات نبیوں کو معلوم تھی بالکل نہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے جناب جبیر علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں صحابہ کلام کی موجودگی میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیں قیامت کب آئے گی آپ کہتے ہیں مل مسلم عالم سائل کہ قیامت کے بارے میں کب آئے گی جیسے آپ کو علم نہیں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے میرے پاس قیامت کے بارے میں اتنی معلومات ہیں جتنی آپ کے پاس ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے غیبی بات بتائی ہے کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا کل اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا یقیناً یہ غیبی بات ہے اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوئی ہے ایسی غیبی باتیں بہت سی آپ کو بتائی گئی لیکن غیب کا کل علم آپ کو نہیں دیا گیا تیسرے نمبر تو میرے بھائیوں اس حدیث سے جناب علی رضی اللہ کی شان معلوم ہوتی ہے ان کا مقام معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا یہ وہ آدمی ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے تو پھر جنڈا کس کو دیا آپ نے تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ کے محبوب ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نبی علی صلی اللہ تو اسلام کے محبوب ہیں بلکہ جناب علی وہ شخصیت ہیں امام ترمدی رحمہ اللہ روید کرتے ہیں خود جناب علی سے آپ کہتی ہیں کہ نبی علی اسلاد اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ علی سن لو لا یو الا کا اللہ ولا یو الا کا منافق اے علی تم سے بغض و دعوت رکھنے والا منافق ہوگا اور تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور ہم اللہ کے فل و قلم سے جناب علی سے محبت رکھتے ہیں ان کے دونوں بیٹوں سے بھی محبت رکھتے ہیں ان کی بیگم جناب فاطمہ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ان سے محبت کرنے کا یہ مطلب نکالنا کہ ان سے محبت کی وجہ سے جناب صدیق کو گالیاں دی جائیں جناب عمر فاروق کو برا بلا کہا جائے جناب عثمان پہ لانتیں بیجی جائیں جناب امیر معاویہ پہ لانتیں بیجی جائیں یہ محبت کا قتل کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں جناب علی سے محبت ہے بہت زیادہ محبت ہے ان کے ساتھ ساتھ جناب عثمان سے بھی محبت ہے جو ان سے افضل ہیں اور ان اس کے ساتھ ساتھ جناب عمر سے بھی محبت ہے جو ان سے افضل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب صدیق سے بھی محبت ہے جو جناب علی سے افضل ہیں لیکن جناب علی کی شان میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے ان کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے بڑی شان دی ہے اور الحمد ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے اور قیامت تک رہے گی تو اس حدیث سے جناب علی رضی اللہ تعالی کی شان معلوم ہوتی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جناب علی محبت کے معاملے میں کیا ہے کہ خود بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے میرے بھائی ہو یہ اعزاز جناب علی کو تو ملا حدیث سے ثابت ہو گیا کیا یہ اعزاز ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں میرے بھائی تو جو چاہتا ہوں آپ کی کیا یہ اعزاز مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے یا صرف جناب علی کے لیے خاص ہے مل سکتا ہے کیا طریقہ ہے چلے نکالنا ہوں گے ریاستیں کرنا ہوں گی جب پہاڑوں میں جا کر رہنا شروع کر دیں بے بچوں کو چھوڑ کر کیسے یہ اعلی مقام کیسے ملے گا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا چکے ہیں یہ اعزاز کیسے ملتا ہے فرمایا کل ان کل تم تو ہب اللہ فتح بیرونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کس سے یہاں آج اللہ سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی جبکہ ہمارے ہاں عام طور پہ ممبروں محراب سے ولیوں سے محبت کی باتیں تو لوگ کرتے ہیں انبیاء کلام علیہ سلاد السلام سے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور اچھی بات ہے لیکن اللہ سے محبت کی بات کوئی نہیں کرتا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ درست کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے کل ان کل تم تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فت ابھی تو میرے نبی محمد کی پیروی کرو اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو محبت کا پتہ کیسے چلے گا نبی علی صحم کی باتیں ماننے سے آپ کے نقش قدم پہ چلنے سے آپ کی سنتوں کو سینے سے لگانے سے آپ کی احادیث کو سینے سے لگانے سے پتا چل جائے گا کہ واقعی اس آدمی کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ کے محبوب جناب محمد علیہ اسلاط اسلام کی ہر بات مانتا ہے جب یہ تم ثابت کر دو گے اللہ کہتے ہیں اللہ تم مجھ سے محبت کے لیے آ رہے ہو میں تمہیں اپنا محبوب بلا لوں گا دعوا آپ کو یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کرو خود میں تم سے محبت کروں گا تمہیں اپنا محبوب بلا لوں گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ کی محبت حاصل کی جائے آپ اللہ کے محب بھی بنیں اللہ کے محبوب بھی بنیں اللہ سے محبت کرنے والے بھی بنیں اور اللہ کی محبت حاصل بھی کریں طریقہ کیا ہے کہ نبی علیہ سلاد وسلام کے نقشے قدم پہ چلا جائے یہ وہ اعمال ہیں جو صحابہ کلام نے سر انجام دیے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا میرے بھائیوں اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر کہا کہ دشمن کی طرف بڑھو آسا آسہ چلو اور جاتے آپ نے یہ نہیں کہا کہ قتل و غرط بپا کر دینی ہے بلکہ اصل مقصود ہمارا کیا ہے اسلام کی دعوت دینا ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے کن کو میرے بھائیوں تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ نعرہ مسلمان اسلام اور عیسائیت اور یہودیت ایک ہی بات ہے یہ غلط ہے سب بھائی بھائی ہیں یہ بات غلط ہے یہاں پہ نبی علیت اسلام جناب علی کو بھیج رہے ہیں یہودیوں کے ایک بڑے قلعے کی طرف کہ ان اس قلعے کی طرف بڑھو اسلام کی دعوت دھو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے قبول نہ کرے پھر ان سے لڑنا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ وہ توحید کو اپنا لیں اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں کیونکہ آج دین اسلام وہ واحد دین ہے جس دین کے سوا اللہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرتے وہ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا السلامی دین مِنْهُ ہو اللہ نے صاف صاف اعلان کیا کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ایک ہی دین ہے اور وہ کون سا دین ہے دین اسلام اور ساتھ ہی جناب علی کو نبی اسلام نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگ مسلمان ہوں اور ایک بھی آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے سرخ اونٹوں کا نام کیوں لیا سرخ اونٹ اس زمانے میں اربوں کے یہاں بہت قیمتی چیز ہوا کرتے تھے آج کے زمانے میں آپ جہاد سمجھ لیں جیسے آج جہاد بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں سرخ اونٹ عربوں کے ہاں کافی قیمتی چیز ہوا کرتے تھے تو آپ فرما رہے ایک بھی آدمی اگر مسلمان ہو گیا ایک بھی آدمی نے اگر توحید کی دعوت قبول کر لی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے میرے بھائیوں اتنی بڑی فضیلت کبھی میں نے اور آپ نے حاصل کی ہے کبھی ہم نے کسی کو مسلمان کیا ہے کیا صرف یہ فضائل سنتے بھی رہیں گے یا کبھی حاصل بھی کریں گے ہمارے دائیں بائیں ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں جو شر کے اوپر ہیں کلما پڑھتے ہیں لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں علی مشکل کشا کے نعرے لگاتے ہیں قبر والوں کو مشکل کشا سمتے ہیں حادت روا سمتے ہیں ان کے نام پہ بکرے ذبا کرتے ہیں ان کے نام پہ گیارہویں مناتے ہیں یہ لوگ توحید سے بہت دور ہیں ان کو توحید پہ کون لائے گا میرے آپ کے دائیں بائیں رہ رہے ہیں ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں رشتے داریاں کیم کرتے ہیں لیکن ان سے توحید کی بات نہیں کرتے کہیں ناراض نہ ہو جائے روزے قیامت کون جواب دے گا کہ تمہارا رشتے دار تمہارے محلے میں رہنے والا تم نے کبھی اسے توحید کی دعوت نہیں دی تھی کبھی تم نے اسے شرک کے انجام سے نہیں ڈرایا تھا میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی بھی اگر آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور یہاں پہ نبی علی عل اسلام کہہ رہے ہیں جناب علی سے تمہاری وجہ سے عدیت پا گیا پتہ چلا کہ لوگ دعوت دینے والے تبلیغ کرنے والے سبب ہیں دل میں ہدایت داخل کرنے والا کون ہے اللہ ہے اسی لیے آپ جانتے ہیں بخاری شیو کی حدیث ہے کہ نبی علی السلام کے چچا جناب ابو فوت ہو رہے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں یا امی اللہ اللہ الا کلی متن احاجہ عند اللہ چچا آپ کلمہ پڑھنے آپ یہ بات مان لیں اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو سجدوں کا حقدار ہو طواف کا حقدار ہو حج کا حقدار ہو روزوں کا حقدار ہو ایک اللہ ہی ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے یہ بات آپ مان لیں منہ سے یہ بات آپ کہہ دیں زبان سے یہ بات آپ کہہ دیں روز قیامت میں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا لیکن چچا نے یہ بات نہیں کہی اور آسمان سے وہی نادر ہوئی ان نقلا تحدی من احباب شاہ کیا نبی علیہ السلاۃ وسلام ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ پیغام تو دے سکتے ہیں آپ قرآن تو سنا سکتے ہیں لیکن دلوں میں ہدایت داخل کرنا تو ہی داخل کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے نبی علی اسلام چچا کے دل میں توحید داخل نہ کر سکے پتا چلا آپ مختار کل نہیں ہے مشکل کشار نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے یہ سب صفات میرے رب کی ہیں تو اسے سے پتا چلا میرے بھائیو دعوت و تبلیغ بہت اچھا کام ہے لوگوں کو توحید پہ لے کر آنا شرک سے بچانا بہت اچھا کام ہے لیکن دعوت و تبلیغ کا انداز وہ ہو جو نبی علیہ اصلاط و اسلام کا تھا جو صحابہ اکلام کا تھا لوگوں کو ہدایت دینی ہے دعوت دینی ہے قرآن کی تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا لوگوں تک پہنچانا ہے کس چیز کو قرآن کو ایک ایت کی تفصیل بیان کر دیں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بیان کر دیں لیکن دعوت و تبلیغ کے نام پہ کس سے کہانیاں بیان کرتے رہنا اپنے بزرگوں کے خواب بیان کرتے رہنا اپنے بزرگوں کے چلے کے واقعات سناتے رہنا یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے یہ قرآن کی دعوت نہیں ہے یہ نبی اسلام کی دعوت نہیں ہے یہ اپنی جماعت کی دعوت ہے یہ اپنے بزرگوں کی دعوت ہے یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں ہے